گا یہ گنا کوئی نے کوئی شام نباس تو قبر ہو گئے بہتان کے مستاح دینے اثاثہ مرگر ہوگا محاجر سادو حالت محبوب کر داما ز غریب سادو حضرت احبوبکر ببا نے خاکہ بولا حضرت احبوبکر کسموں کو پلا مستن اللہ <سؤال> تعالی زور منسوخ ہر تبر تو مات کرا قسم دے مات کا ختم لو اور خرچہ صحابی رے اگرچہ گنا کرے لیکن اللہ تعالی دعوے صحابی دا پارا بن صحابی تھی بہ کاش مکوا دن مکاتا مکوا دبا نے خرچہ بند ساتر صاحب شان نے مالی پرے بانے بخر تا بکی یو صحابی گناہ کڑی جرنگ کڑی لیکن تو دعوت تک دعوت افغان مخار کا خدا بتاؤ بخی بڑے صاحب دروگا تاریخان ضعیف راجان سیاست ما یہ سیادینسلام راہ رضی اللہ عنہ نوی. معایہ خپک تو مائیا رو فرما خاندان دماتدار کسم دے نکی دن چور کئی سے پلوانو تامس جنا نو تام اجرین فی سبیل اللہ تام وکیل ور کو نہ قسم کا کاو گناہ کرے نکڑی نہیں کنا ولیافو معفتی کینا ای جرم ولیا سلطانے در گزرو کی پروانے ساتھ جائے وہ دی ایت تا سنخ خائے والله انی داو تبو ان یغفر اللہ مات کر کپارے اور کرن کے میرا مانگین دا خاص دارا لکھی دايتو دنى بارك پيشہى ديديان خل انجیکن سے توبینر اس طرح دینا مناسب من مخلا مخل کو ذکر ہو مستنا در ہوئے سال کے ندی پر بھیان بانے بدنانے لگئی اور دل نے ذکر کرے مستن القافی یقین نہ کسان چائی بدنامے لگئی پپا کاموں چان نہ بر جنا کارو نہ دیکھ سادم دی سادا فری ساداشو ڈال ڈال بانے نہ پیماندار یارمونا یارونا کے صحابم داخلے دل کا نا پر دنیا موراداری دیا اللہ اصل کریم مناسب و خلقو یا کم سرے سے پسابو نے کیسو نے لی کی منڈا بل پامنڈا پسابو خلاف کے دا, دا, دا, دا پارا اللہ فکر فکر کرے سی یقینا اللہ تا دری پورا الحق با پاو اخبان کی ناللہ تعالی چرا کا حق دے الم دین وال دی دنیا کے دفت حقانیت نہ مانی پائے دا پر بارک مناسب آخر کے قانون اگ دی پائے کے مومنان تھا سا خیال ساتھ ہے القبیسا تو لبیسی نہ ولخبیس نہ آم آم دا پلی خبریں او پلیتا سڑی یا پلی نے دا پلی تو پارا دا پلی تو مان دا دا دا دا دا دا مالو اخلاق طیبات پاک کل مات شری ہو پاک خز پاک کارونے سری د پار د پاکان پاکان خلق د پار دا پاک زنانا ہو نہ پاک دا پاکو کل مات دا پاک پار دا پاک و امال و اخلاقی دا قانون ڈاک دیو جن نبی خزاں ارے ایک اکثر تخت سے زہری سے دانشی رات میں سر دب پچراتو لیکن قوم نو نو علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان ذکر کو او دلنے اور پلیتی رکھا تب ظاہر پلیتی زنا رہا اے اللہ اے ترا پاکان تی میں ما یقولون وزارتی داین شرخ خلق اور پرتی دیلا بخشش دے اور رزق دے عزت والا ہن. من لا تنگ دے دنوں تفصیلی احکان سبازی کر گئی چارا سلکنگ موبائل پمل کتاب بتکارا ہے ڈارسی نا ڈال کتاب بختان سر پیدا کی ہے ڈال سر پیدا ہے عبداللہ بھئی بانے حد قزا سے قائم کرے خدے طرف نہمل کے بدکاری ددی نے پیدا کی کہنا پڑے بانے پابندی لگا دے تو مبازی پہچا گراول بدکاری جسے نہ پیدا کی ہے یہ تو کور میں سطر نہیں ہر سر بل کر دن ہوگی بی جاگر دن کا سرور ہونے سے بس ددے کار خرابی دا سے ملک کو سین میں یو بل کر رہا ہے تر سیب دامیا سے جیوی دا میاں سے اگر خیر دے دے مور دنالیمان پڑے رہے اچھا مومن دینی اجازت والا پکار ہوا پورے کی اجازت والے اور سلاموں کے را ہے باہر بانے دے اجازت تو واقعی دے وجہن تعارفاس کھولی یا تنخ نہ ہوئی باغین کی خارت کو لیسی خبر کی شوخرات سے نظر وہ تو سلیم علیہ السلام بقید السلام ال جان لیتا ہوئی گرسرد تخکاری نا وہ غالب خیال ددارے چدن بسوکی نار بول رہے گی السلام علیکم آپ السلام علیکم آپ بڑوں بریک کر توڑا سلام حدیث کے راضی رسول اللہ سلام پہ وہ عمل کریں خیر الحمد اللہ, اللہ پخلا دار قانون فیتا بیاں ڈار طریقہ غورر تاثل دفتلوں نے دی اجازت در پارا کے تاثر نصیحت والے ان پری بانے پوشین عمل بپ بھیازتانی نے مو پائے تھی اور تنگ چالیت در گئی مت آخری گئے تا ترائے ایسی اجازت در توشیم. او وہ دنوں اور تن اجازت درخو سو ہے یا پکی بنیادم نیش ہے یا پکی زنانہ دی تالے اجازت نہ درکڑی مت دن باندے پڑے سوچ سوک نہیں کریں اجازتیں نہیں در پڑی بلکہ کہ وہ استاد کچھ واپس بے لالی و نامے و کا واپس اللہ کا و سوال چھدار چا کوٹھی ابھی تو بھی اجازت میں دوں نہ جد لے گا کوٹا کے سکو سینا کمر لو سے دو نہیں دکان دے منڈہ سی ہا متا پائے کے تاسو دفعدے سامان جداغل ہو ضرورت رچا دکان میں رچا میرے کو بل بلکہ دکانیں پکی کڑی اگے تو دن نہ دکا نا سودارا پار دکا نا تو خوشی ہے کہ ملا پوستے چاول آئے چپٹ آئے پسند پانی پٹن نہ بہترین قانون نے کم مخلوق آئی بل کر دس روانی سب پنجاب پانڈو کے اوسرے بڑا ورن ہو گیا اکڑی. آیا اکڑی والا با دکور کر دن ڈاکٹران دا دا شیخ کمروں کے دن نے بیجازت سڑے مپرے رام نہیں کر بار کیوں نہیں کر دن بی جا دیں دن چن اگلا چاہ نے جامع پڑھی کی چاہ قرآن پڑ کی چاہے کتاب پڑھی ورداخون مات اکتما دیر مقاصد کریں جاؤں بل قانون ہے کہ بے خولے خدا کو تا امکا کتاب سے بارو لارے سر تختاری نہ ہوئی اجازت بغائے دفتر کو کنٹرول البسر بڑی تو سر کی شیزا کو تو ذنا قاصی کرے کنٹرول پکار لینا. او آیا مو نینو سرو تم چاہے کچھ ساتھی بازے نظر اب بل آئے یہ بس ساتھی فل فروڑ بخار اکولنا ہو توان چکر کے پٹیکا سر کے پٹ کے پدارے پل دے نہ بازی نظر بازی والے ہر نظر, نظر محرماتی دی, دی اور بازار طرح اسی طرح بربان سبھی نظر دی مین سارے دارنگی آخو فروجا ہوں صرف روجاروں کا برنا آمین کشپ خانی سے نا عورت میں بربانڈا مخ کی بربانڈ کی عورت دارنگی جو زینان ہے خود بچتا تھا داریر پاک قانون نے سر پاکی حص دی اور لاہ اس کا عورت ہوئی چاہر کو کانٹرول کو لاپ کے دیر برقات پیدا کرتی زنانو مومین چاہیے دن خاطی بارونا پل مینسارین سب کت ساتی دا دا نظر مقام دے ستر مقام دے گروس راجی افزاد کے برا نظر کے کئی نفردی سرتا گوری عورت کرنے گوری یا میں نفسار اور بد جس آتی پل اورتنا دب تار چولنا جنہ نا ہوں پھول عورت اور نظر پابندی کردوی ادر گوری وہ بار صورت نو نور نو نمشتا آ جینت نو دا لوا نور د جینتری زینت ناد مقام کی دا سر داغے سردے دائے گی داغے گارا ڈائیں مچھی دیتا زینت والے ہوئی دا موازی زینتی دی دیتا اکثر کائلی ہے چاہیئے نا نبخ کارکی دی دا زیند کالوں دا بلکل نخ کارکی ہم مگر ما سواد آگشانا اچھ پکپل اخکارشی زہر منہا اللہ ما زہر منہ, منہ کے مفسرینوں صحابوں اقوال دی مختلف عام مفسرینوں شیخ الاسلام ابن تیمیہ دارنگ ابن جو ابھی دائید مراد دا ما زہران دا عبد اللہ مسود بکول با بانی جام ظاہری مراد کم اسلانا چپان جامع چو لے دا دا جامع کو ما سپٹے دیکھا اللہ ما زہران دستیاب ہوئی عبداللہ نے روایت تے. یہ روایت روایتیں یور و لو سزاد رانج دارنگی لاستے کرے چولی مان وری دا مازار منہاری دا پخدا مجبور کاری کو مراد رانج نہیں مراد ضرط مراد کے دے دا صحابیہ تو عمل پرے گوار تفصیل قرطبی لکھی سور حزاب کیوں دقا کو تفسیر کے الاسلام لکھ لی صحابیات کیوں کہ نہیں ہوتا یوسکر کا دا سو گوٹے بیٹا ماں زہارا مینہ ہوئی مجبورا نسکاری بلکہ زہارا مینہ نجول کا فین مکھ کاری اوراری جی نتاؤ خیر دے کی نا. دا مخ کاری قرآن ویلی سے لاما زارا مینا روایت کے راضی الوج ال کا فین اب سے روایت بری ٹکدار لیکن تو صحابیاتوں کا عمل نہ خلاف دے دے جنم دا ضعیف روایت تھے اگر تو ہدایت لی کرے شروقائے بل بلی بل بلی مفصل مفصر نکلے تو صحابیات و عمل سنگا مکھ اسکار دو اور مانزے کے نرے اما ان کے شاہ مانزے کے مختاری اور غیف کاری نو دانشی پٹوڑے گام شکت تھے شیخ الاسلام قائم ہوئی سداج پہ حدیث کی کے راجی پہ پہرام کے فاضین اور نقاب بنا لا تن تقبو ولا بے ولی لاتن تقرا فاظین بےری دس صحابیات آمن دا معلوم سے مکی کا بغیر دہرام نہ مرادری متاد ہمارا نہیں داخل ڈا چیل پڑونے تکلیف مالا پڑو نہیں پاتا بل پڑو نہیں چی بند سل راجی خیردار یا بن کی قرآن برسول جاہلیت رد گئی جاہلیت مکھ کنے یا وہ سنے ڈاکٹر یو جاہلان مکھ کے زمانے کے داست بخاری عائشہ کی لی کری فتل باری وغیرہ لی کری چائے وقف پل ساد ابھی جان نکلے تربنا اور سینے اور مکھ امیل اگر سخت سے گورے لوپٹے جو ابھی بٹا سے نیم گز نمکھ اور نہ قرآن پاک والی منا بے وادش پل کا پا گروان جو پکریوان زاد المسیر ہوئی پٹکی جی جب سرنا کی اس کی فرمائی حدیثی ہر کرے غریبان پٹے نے نخاریخار سپانے مانو نالا جین گریوان کم گئی بلا مسلم پکے شیتان اور شیتان ملک گروان کو شاط شا جو کرے چاہ کو دیکھو ہاں پڑی او گبانی جو کرے رہے یا مان کی خیل شیخ دے نا پڑی او گبانی او گروان جو کرے رہے مخی تکنیشتہ یا چرکے ہو بہت پارتیبان ان کمیسی نا جو کری کن نو گروانی کمز ہے یا لکہ قرآن نمال حدیث نمال ہے قرآن سنت کے دے جانے طریقہ دے چھے گروانی با مخی تای عجیب علی صدر بخاری کے دے باری باب جیب علی صدر کمیس ب گروان کو مخ تی کر دغم مکھ گروان میں پٹا خدام چتیر سے زینت بن کار کئی ایچا ترکئی مستن آب <تصفح> <تصفح> <تصفح> پکے گو نا چتر مستثنا کی کم کم خلق داخل دی نیک کارکا ڈبل مکھ ڈلسی دا سینم رحمان کا نا دا بنکی مگر دا, دا, دا سوت دا, دا, دا, دا, دا. دا کارکول پکور کی دن نے دی دا سطر نے مراد ستر کی جی پکور کے دن نے چاطا کارکئی بال حاضی خاون سوئے سے بنتے بھی ادا او ما ما, یا ما, ما دفت کے عموم کو نہیں کیا یہ اس تو اگنرجو کرے شاہو صاحب سید میں مصعب ولید لا تو قران نہ کمایا تو نور پھیلن مراد بے نماز دین اللہ ابی آیت دنور نہ دوکان سے دل تمام ملکت نہ مریاں نئی مراد تدین سے مراد تھی ادخزین سے اے تابینہ کہہ رہے ہو لے لو باتیں یا خدمتگار کسائیں کس نے خدمتگار خاون دا دا نارینا ایر با سڑی سلطو سشاوت دا سڑی تو پتے نہیں مانس شاوت نہیں داغ کا مل سڑ چین د شوق کی گیا اور سڑی آ گئے تو شوق کی رجل دامگاری داغ شاوتر داغاج میشرے مکان بنتا ہے. لکان چلانے جی خبر اور, اور مراد پڑے کہ بول کا خیال کریں فریم پکر پڑے نہیں سر جا. ماما مش پہ رہے ماما کم دینا لیبر پہ کم دینا رسول اللہ سے مرد بکور تراو لے جی سانڈو اس کی برا کوڑا مسلح کے وائن. سطر خدا جی نئی پمک نخرکھ سر مٹھی ب نخب نخرقئی مطلب کراگی کوئی جدا مسل کوئی آواز جو ہے نا راجی پخلواد کے خاص راجی سور حزاب کی پرداسن احزاب کے نازر شیرا دا دے درست جینت کور کے دن مسل ومنہ بیال جو لائدے بل حکم دے مستقل زنانوں کی رات طریقہ بلائے و چٹلنگ پوٹن کاریہ شروع چاپی میں گڑی جی روانہ شرگ روان والا روانا بولا دے دے معلوم اسی خلکتا پٹی نفل کل آپ تیر پدار روانی دیر پارا کے خل کو تک پل شرگار تھی تیزی اور شرگار اور ہے تو گنگیا تیز روانی خل... وہ شیخ الاسلام عدت عام خطاب دے بولے ہر مومن, من حیصل مومن کے کاروں کے خام خا سے نقصان کی ہر مومن نے ہر مومن وقت کی ہر مومنٹ کے توبہ پکارا سوبو تو جمعانی جمعنانو دیو, دیو پار چاسو کامیاب کامیابی پری رہے چار بس کہ بس کہہ دیا بل قانون دیوان کہو لیا کو لیا م... مان مراند نکا انتظام, مران انتظام داد کریں بولے بے ودو نے سدار سی درد دی سر طاقت غریبانی غریبان اللہ تعالی دے کی بفضل مان دا نکاح سبب دے دا پار دا دا فقر نکاح کا نیت پکار دے جو خدای نیت پاس نیت و سر پکار خدای خدا غنام در اور سر اور سرا اللہ فراق فضل والا عالم کو سی اور غریب رہ فقیر رہے یا مقدار رہے بے وادر کو ملائے گی نا چن ملائے گی نا صاف زان جب بچتا کیا کسان چاہی نکاح نی طرح اللہ تعالیٰ بے مستقنی کی بے دا داچ ایک رہے چیز پتہ نہیں لگی سکھ ن تک زین بدکارا نے بخشا کی بل قانون پد ملکی شکل مریان ڈیری کا نا پاگ ملکی مران پبان نے زینا ڈیریس کی کا بل ڈائی سروس وس میں سواتم آدمی کی زینا پیدا ڈیل دیو جن پری سورج کے دامہ سردم کا تبترولی شکر مران دے روای مکان مریا آزاد شریعت کے لیے سواب بھائی کی کفارت اور باندھ راشی مر پک آزاد کا اچ نہ آزاد آزاد کا نا. مرتبہ ذکر کرے پیسی تیوالمر آزاد کا کسان سروادین کتاب کی جن کا ہے طلب کہیں سنن دا سنن دی مکاتب کہیں دیتا تا زارے اور پیرا اور پیسی مکاتب دیتا مکاتب دی اور اور تقریباً پیسے والا بس مکاتبال کرے سے مکاتب کون دے بڑا پیسے رقم دینا پیدا کر آج تھی ہو مالداروں کا خطاب دے اور مالداروں کا مالنا سیتا سلے درکڑے زکاب کے دل دیر کے بلا خری قانون مجبورہ اخبار پر جناب پتکارے بانی یا پا بانی کام دیر پارے چی تلب سامان دیہات کی دامک دبوں جاہریت دور کے داروین لیکن ابین بازار کی کنو لیت بی جناب پہ گرتا تھا ہے اپا زور دف بولے پیسے پہ کر چلے گا دار محمد فطار کرے پاک دام ہے اور تاسو کے پیسے اگارے پیسے تو پارسد آئے پائی بان جنا کے دام مجبور سے پیسوں کو ہی کنا چاچ پتی کرا کرا پس نیقینا اللہ ددیک رانہ رسو آغی تبقانہ گئین اقراب پس جنا کے دا خضر پار و ذرر خسلی لنہیں مسل راجی فقہ چی دیاد نمالیم گردیک بیائی اتفالو چی ان عردنا تحسننے لے قدیرہ دکی دا پاک دامانے نو اقراب پیمکوئے نسمانا کرنکی نکوئے دک دی. ددیک دو جوابا دی یو قدار ان عردنا قید دے دککریو گورت دی والی پاک دامنی تفاطۂ اکل چادی پاک دامی نو والی پر, پر طبیعت بان جناد اقرا ہونے میں نرد نہ خیب واقعی دے اقرا کی گی چادی تحسن کئی یا داد المسیحان عز ازمان دے از تحسنن ربنا تحسن پاک دا منی زور وائی کم وقت آیت کے بل مدار فتحت نمراد پرے لوڑا پین دے زوان سے دلی بے گائے نے کہا نکاح دے سے نکا نکا اور دے نور یہ لا ٹکر فتح زور مکسو بدور بغائد نکال بند ہوئے نئی تب تک مارا پنجوس روپئے رکھے چند سو روپیہ را کے پیسے خرچ نہیں اور پیسوں لے ہی سارا دان کام کے ختم سن داڑے پرواح کام مار تم اس کو شمار کر یودانین چ بچا کور تب اجازت ہم داخل ہیں بہم دارے مومنان تو یغذو مین انصارین بیم دارے مومنان تو یغذو مین انصارین سلورم دارے لا ازرم نہ بیال جرین نہ بین زم داریاں کہو لا امان ان کو قدم دارے ولذین ابدون الکتاب وم دارے لا تکنو فتا تکمل البرام یتینن <تصفح> اولی گلم تا ستا آیات تو احکام واضح واضح ہیں احکام دائینا ذکر مسلم خلا س حالات دا, دا خلکو و خلکم مکھن سورت گری دا تیرس و حالاتی گری واضح مطین اللہ اللہ اس اللہ تو ہی خبر پیش گئی اصل فاحشہ کی رہے بنیاد دفاشاشرے اگر شیر جی خل کو دخ نور مدبریت نے مانا ظر کے دنان کے معاہد وہ نہیں کر دیو جن دسلم نور خلا تو کفات کشتر ہے نور ہم اختر سے مفسرین ہم اکثر رہیں مجاہد قلدا ہے تفسیر تفصیل متبری خطر اب اللہ مدد رسما ولرم نور دامان صرآمان و دزم کے تبدیل انتظام صرف خدا چلے کو تلے گو سے نہیں چلے خدا چلے صرف سو کوئی نور مانا منویر بلی جاد مجودون کے سو کوئی نور مانا ہادی بڑا مدبر صرف اللہ ہے دا دامسل یاد اساتے بکری سینوں کی بندوساتے گیا اس دامل سے چاپ سینوں کی دنگا نمل دن تنوری نادر نے سکمکی سفر دائیں دنتا مسل الورین مرادر صفت دلائل و دا توحید دہ وسف دلائل توحید ہی نہ پھر توحید صفد اللہ تعالی پزر دومن کی مان مومن کے معاہدی کا نا کہ توحید پذر چرا دیں ددی اور قسم رانا دا یو سرور دے سمر دا تشدر کے پروکتے سنگ چمک سنگ تسری سنگ آسار دی. شانت دے کہ بائے میں نہیں دا جائے دیا بلکہ دا دا چدن قرآن دے بلکی دا ڈیسو نہیں ڈا بل پی شیشو کے دن نہ کریے گا میں تب پتا لگے دا کہ بغیر نا را نہ پاکستان کر رہا شیشی دا, دا. شیشا جی کاننا کا ان در گویا گئے چمکدار کے She said, that's a that. saafda, like a kawka munduriya. بن را تاخ کے پروتی تاخ مانا بند پہ را بندرا تا گروا قرآن بیجلی خان، خان، بسماد یو کا دونوں مبارکن یو قدم ان شجرہ مانے من زیت شجرہ ہوں بلے دیشی دام اس بات دکتے لو دے ونینا چھر برکتنو ونینا رام برکتنے مقصور مومنون ویلو کن نو سبرن اللہ کلین غری پگشتا پخکر پگشتا دا کمہ ونی زیتونہ دیتا خونہ ہوئی تا دان ندان مشرقی پخاریس پنوارا نا مغربی بانے خالص کستوری بان نے یہ خدا مانا آگا رکھنا وانا چاہیے بالکل پنور بانی نہیں بالکل کستوری بانی نہیں دت ولاش اور کیلا کر دیا دان کے داس کون ہونا چاہیے آپ مشرق ملکوں کہنے را داسا دا کون وانا چاہیے بالکل مغربی ممالکوں کے کہنےا بلکہ دنیا پر یہ سب کے را وہ کے دا, دا نہ تیل خرو کنا چمکئی نلا نورین ربلی دب رن دبلی رن پاسا دب داغ محسوس سے ہی کر رہے دنیا کے ہوگو را یا پائے کے بلف دے خیشی شیشے بلف دے چرار دب کے گیس دے لیکن آ گئے دست دس در چونہ نہ بل کرے رہے دام تجربہ نہ کرے کنی ددی را درف بلف جاتا بل کیونکہ لوگوں بجلی ہے کیا کلے دا تیلو بجلی چیشی ناڑے اگر تیل پر دا سی کرنا چی نانا لگا تیل پکڑا سے را ہے را والا کو نہیں اری در تطبیق بہتر طریقے سے نا اشتما جوش الاسلامیہ دا دا ابن قیم ہا آئے مثال مشکات اور پائے کہ مس باد مس فی زجاجہ جائزہ مس باپ کسی چرے نور اگر تو اغانور توحید در پری سین کے پروتے لیکن نور دو توحید چرے فیزو جائزہ پزر کھا کل قلب میں نے کل زو جائجا سبرو مشکا تھا اگر نور د ایمانچ پذر کرے داسر میں ساتھ دے دے شیشے سنگ شیشہ معمولی شیشا نا کانا مندوین چمکدار شیشہ کے اصل کتنے وہ ساتھ دی یہ پائے قبط برائے سلابت شر گٹین نرم رہتا گٹمل کا د دا مومن کی شرک نشترے حرکت نشرے بغل نشترے کینہ نشرے بل پکھیرے قطر موم نان سرائے بل سر نرم لے بل برلا بتالے مارک راوس موت دا, را دا, دا د دا دا دا س شجر مبارک سر القرآن و سنت توحید بقرآن کی عزت کر رہے توحید ب سنت کی عزت کر رہے تقلیدی توحید نہ راغت سے شعر ہے اب قرآن و سنت سے لا شرکیت والا غربیت ڈال مشرقی مسالہ نہ مغربی مسالہ ڈال دنیا وسط مسالہ دنیا وسط تو حجاز جس کے پما کے پارہوں کتاب لڑا را پہ راشی نبی ندیا پر زمانے کے نو گئے یادوں میں دا قرآن و سنت رانا اراقی دا قرآن و سنت آسار آمال رانا رڑاک اگر کمن پزل کے نہیں ہوتے نور انور نور نور نور نور دا دو یو شب ناج پا شک ناجی آئے تن رفنگ تفسیر لی کرے کتاب سے رو آگے کچھ سری غیر سری میں تقریباً وہ پنزوس ہم سال لکھی وہ پنزوس بولا ماخ پیدا کریبت ہر ملک والا معقول والا پتہ طریقہ حکمت والا پتریہ طریقہ نف والا پتہ طریقہ تو سرفیانوں طریقہ تو فکاؤ طریقہ رایت سے نور آئے تو مانا اللہ تعالیٰ تقدیر صرف بل و دش مسل سفت دارے مسریت تو مومن کے شانتیں سپاہے کے مسباہ دے دی آور دیوا پر شیشا کے را برکت والا ونے دا دا نا دا خالص تیر نہ ریو نے براؤ کی اگر کون لگی اگر سر بل نور, نور دسام یا دلوری برو سا نور نوری دخل نہ مک مطالقات مقصدیار دار چیڑان دمات خدے تو اسکرسی تو ڈبل چا پکور کی چینوں عام کورون کی صفائی مش کریں امومین کو خدا رکور صفائی کئی کر سفا کوٹا کے رکھا مطلب توحید پکوٹا کہ ردم دار چرا مستقل درست خوص سر متعلق کا ارکلا آر پر پریمان والا کے دارانا دی بیانی بیان غلی ناستی یہ سب بے خلحی ہا بالخی والا ری بوتے بیان در توحید کا دا توحید نور سال بیان پائے کریں پائے کوٹوں کے بیا نہیں چل حم کر چرائے کے ریشی میں پایا دیدی پائے دا توحید مراکز توحید بھائی مواہد سڑے شرے دا دا توحید مرکز جو کرے پائے دا توحید مسلبانی مرکز دب پکار دے کہنا تالیبان ہوئی از نورفا خدے حکم دار چار عزت کی, کی پائے کہ کی گنگے مغلید عزت پکاری پائے تو گنجی غلط سب کیا بالخال بیاں پری کورٹ ہو کے سبائے بہنی ہو بے گائے بیا نہیں مانی رشتے بیاں بیا نہیں سوکھ بہنی رجال نر سڑی کار نہ نرانوکار دن یو زیم الگ رہا کال دا نرانو کار سے خدے توحید بین تو مرکز کی پیش گئی دری سے دکان نشتہ خرسول نشتہ دی جوں گے نہ سودارگیری دری اور توحید نہ پابند صفت ہے معاہدین دی شاہد توحید بیان کئی مراکزوں کی تجارت اور بیس تھا لیکن پائے بانے غافل نری دی ذکر تخران زکاتور کئی موس کئی کئی ور کی یری گی کی دٹا سورج نہ چھپائے کہ باب گڑی گڑبڑ چھپائے ضو نہر گئے تکلب اوڑی اوڑی وہ گڑبڑ بھائی لئے جی رحم اللہ دا کاردی سے بدلا اور جنت یا رضف مراد بدیا جزارا کا ڈاک معاہدین مقام تر دی دے توحید کو بے مقابلے کرنا ددم مقابلہ کے نو خلف کرے دانور دن مقابلہ کے رناش کرے کبھر مشرف چنیں دو مثال نے دا ذکر پی دو نثار ذکر تھی دو کس مجھے یو آمال حسن دی یو مال سید کبھی کافر مشید سی نہ نئی حج نہ برباد کے سراب سی دشے جرا پرکار نہ رہ سگ دل چمک گئی تو بازی سرابیا جاتا ہے پکرما کے پکڑنا پوکا پار کے, کے میرے سڑے بوری کرنا خالی ہوتی ہے تنور ہے چولہے اب سر تک کا ریتا ہے لڑ جیس نہیں سراب بسن کی شمینی روم میں جی شا پرکشر چھ زنگل نہ گمان کی دان گدا دا دا کافر سرے دے دکھے راتو نے کڑی منزو نے کری یا جو نے کری ری دا کو آسید ترزلرین او بخکاری دیکھتا گرے چہ اوبر اسم ورطا اوبر اسم کل چی قیامت کی راشی نو لمیجد و شین بلکہ اوجد اللہ اندہو اوبر او مومی اللہ لراد دے عمل بقاکے ان پورا بورکے اللہ عادت ہے ساب جزا حسابسی جزا اندہو من اندہ عملی ہی خدا ایک حساب اومی یا وجدہ واہ دب جز نے اللہ صاحب کہ ظلمات بحرین جین داغ بل او شرے د تنی مثال پیشک کاطران دمار کبھی ہر مشرق عمدے ارے سرا سر بدماش عمدے ظالم عمدے بے دتی دے رسمی روا دے دا ڈاک مثال پشانت لگ سمندر کے ڈونگے سمندر کر دیا مت نی چپی نو دور کام سیر ہو گوڑا یہ بھی نہیں ابن ہوئی باہر لو جی سر بل کا شکر جال چپی چڑی کر دا بل چپا نا د سیری پہ شر چپا دا جال پیمس وریل دے رین ختم دے پان مور خدا خطیرا اس کے بازن ابن بھی کلامو ہو ظلمتن ہوئی کلام ظلمت امدادی عمل امدادی متحل امتیاز مخرج امتیاز مسی امتیاز دنیا امتحار قبر امتحان عخرت امتیاز کیا لکھنا ڈیڑھ سیری عرص اختیار قدیر ظلمات کافر شرے عمل پتار دا ظلمات پتہ بل طریقہ چلائے پوئیں گی نے جاہل نے پوئیں گنا پپنا پوانے نہ دا پوئی مجھ نہ موڑا کب دیکھا پوئیگی نہ بل پیارا, پیارا. پیارا. نے عاقب صلی اللہ علیہ نور وسلم کی نور د توحید نے اور کرے میں نشتا پارن میں نور نور دبل طرف نام بل ہدایت و تنش ملائے نور توحید و ظاہر پر دلائل پکڑ دیا پایا گرے نہ یقین نہ لاچرے پاکی یاغلرا د شرک نہ اسو چے عثمان انز مگر کہو مرانم وزر قلیم وزر قری بڑا وزر قریدی د بخیر تسبیح ہوئی ڈاٹول جو کدالم و سلاۃو و تسبیح اہم قدالم و ضویر سے یا وہ اللہ خراجر ڈاٹول سی اللہ عالم دے دائی پر سلادوں پر تصویر باندھنے سلاد دچارے ملائک دے سولا مسلمانان دے نور مخلوق تصویر وغیرہ رکھا اللہ پر دا عالم نے شیا نا پوائگی طریقہ دا ذکر دخلے تصویر منظم کی جدار مارغان جدارے تصویر جدارا ڈانے صرف مسلمان سی دے والے عغم کی ندائی جدا طریقہ رکھا اللہ پورے پائے چیزیں بد دلی خاص اللہ پارا شہیدار یقین اللہ تیز را روانخ پیدا کی پمنگ معلف کی مجھے رکام تہ تہے رکام دیتے بر طرف من جن مانے من صحابن کل جب لیں یہ تشریح تشری وا داور سیدھا گرو نے پشانتی دی سیا پر برا طرف کی من برا دن لے من پمانت باز دے را لیجیے اللہ در ورژن باز گلئے باز گلئے دا مفرو سے لو مکھنے منت سمائے متع شو بورے من جن دا دا مکھ منسمان بدل لے دوائم من بدلیم قول پرے پر را سے مغولی پڑ دے رالی کی اللہ رب پرے طرف نہ رالی کی من جن داغا سی تو گرون پشان دی یا پرے بر طرف کے من بر دن دس گرو نے دی دا گلے دی خدا سر گروپ نے گلے گرو نے دیمان کے گرو نے بر طرف کے پانت نو پائے کے گلے جوڑی اللہ قطعی رس چائے اڑ چانوائی چپ پی نظر اللہ پکی ہو بجلی میں پیدا کرے چمکری دد دلیل بدلی بد بدل اللہ تالا دا دے عقل خاندان سبان دساجو سرو ناری چرواندی پخی سبان مارا نگ رخا نہ باجا وی چرواندی بد وخبان دی ماراندھی باجا بھائی چروان گی پر سلو رخو بنی چار نی چار پایا اور سلو تے کا پیدا کی اللہ آگاہ چالک تے اختیار کی چالش پدور کی ان کبوت کا زباب کا داغے نہ برم ور کی ہزار پائے اور تم سی والا پایا ہزار مبالک ہو جائے تو ایسے ریل گاڑی سم رکھتے اور خدا اور کریے درب جیوا نظام یقیناً اللہ پار سزوا قادر کا دا ڈا تقسیم پڑے کہ چاہ کرے دتم من من سے مجازن دقیر زیل خود دوپارے میں استعمال کرے آبادی سے انسانان کی را قسم نری بعض انسان لے پن سے بعد انسان پچوپر کی کلاش نے اللہ پہلا کسی چھکوا رہی انقلابات بہ انقلاب خدا راؤ پسی ہوئی ترغیب یقینا مورا علی دلی آیا تن احکام بالکل واضح واضح اللہ ہدایت کی جا رہا رے و نوس منافقان و کارسوش منافق سدام سلوری زیاد کو لفظ قبائف بھی جائے دم ومنان اسپتر وائی دی دی, سک دی نفاق چمک کے تیرو پہ ایسے بہتان لگو لو ایمانے پر سوگے بالکل لیکن وقت بیا تراشی اور اب او ایمان تا تخوارا ندی دا بالمومین و مومنان دزلو مالوش دا قور دروغو دار منافق قبائح دی درے یقلو نامنا اخلے خوئی دا فیندار ہے تو اللہ دریندارے چھ ماؤں بے مومنین صرف ایمان نیچ درے گا بلو گرا کلا چھ روگ لیش اللہ رسولتا چھ پیصلہ نیتر منزو کی راشا لکا قانون بانے دخلے کتاب و رسول سنت قانون کا سطر سے دینا قانون جوڑ کہہ کر فیصل الرپانے جی مونگا مسلمان اسلام جاری کروں ددینہ جی قان ملک نہیں چلی خود اب تو وہ ہو چیران صاحبان خپری ہی حزاب فریقر اقتدار والوں پہ چوندا چلتی ملانو رسول قرآن و سنت بانے فیصلہ و سنت نہ سنت کی دامسلی نہیں دام شران داسی دا پلان کے عرشت کی کے لیے دا پلان کی پیر سے پیری دارگامی چڑیتا ہوئے راجو سے شریعت قرآن سنت بانے موقع نہ پارا کیا کر کی؟ بار ملک نہ زکات ملائے گی نہ زکاتوں مس نافذ کرے قانون سے کل کلا ادا مولا حق ملائے گی پلا جب پزا نے قرآن اور سنتو ریجی عدیش کرا لے لی چاہے تمہاری کرے ہوا ڈروگا دیش ہوئی اب تو ایسے پیش کیا گیا کل قرآن کرالی ادر جمع بان دش کرے پاکستان امی سرد سو فائدہ کی نو راب سنگلے جی جب نراش ماں سدا شریعت مطابق لال پکار دلی کا وہ شریعت مانی یا تیل منافع کی نہ تنظم خسلت دے نور خسالے گورا آئے دئی پزنون کے مرض دے دا مریضان دی جانا بلک را شاقیان بھی بلکہ, بلکہ ظلم کی پریوانی اللہ و رسول نے دی قانون اور رسول قانون کے ظلم کا وقت بلکہ دا قسان پخر ثالمان بھی مرزون ارتابو یقافوناتم علائے لسمسوراج یہ یقیناً اللہ سلطانہ مومن بپرے پی یا مومن راشا قرآن سنت جاری کا قرآن سنت بانے فیصلہ دیو سنا تک چلے کلو سمے نہ آبول دے, دے من مومن خدای دار مومن والی صفت دا کتان دی کامیاب دیم دی سے صفت دا اللہ, و دا رسول ایدر اللہ, دا اللہ تعالیٰ تیرشن اور اللہ تعالیٰ پڑا تم کی عمر کے دا قسم الفاظی مراتر کی یکش اللہ تخ یکش اللہ سیما مزا تیر تیرشو گناہ بہت ختین غری گی تقیا اندر پارم د خدا نے یا رکھئی گنان بچ گئی دی تفائزون میں سلورم یقم الفائز نے مناسب لسم سپت لسم قباحت بائی لفق پور گئی ہاں دا دا سر سر. مطلب کا خبر ہے دیا رہے تابے داریمیات معروف اولاد تابے داری کی معلوم داؤ نم داؤ کا نسخی تابے دار وقت پائے کہ تابے داری پتا سوارتن معروف تن او اولا <تصفح> یا دا مجاہدم سواتم مارو فتم کا سما تاسو تابے داری مارو مدم تھا تختہ ڈیو تک جیت گیا ہے خلاص تک کہ نہیں یقیناً خبر دے پائے مرتا ہے منافقت فریق رہے تو تو دا اللہ تو دا یقیناً دا رسول ہیں بوجھ کے خوش تبلی پتا سبانے بوجھ کے خوش من لو ہر سر جمے جم و کتاسو ددے رسول تابے داری اکڑا خامخواب ہدایت منات ہدایت پتوا رسول کے حسر کرے شرط ددے نہ ابنی جوزیوئی من امر و سنتا اللہ نفسی قول و فیلن چاچ سنت پان بانی جاری کو قولن جاری ام جاری کر نہ تقابل حکمت دا با دا حکمت امر چاہے بے دے نہ بے دفت خبریں دام جائز دے جی دام معلوم جی جائز دے رسول پر جمع مگر رسول دیخ کارا. بشارت پیش کی و صورت صورت کے کسان صورت پہ کام وانے امر دے مانے پاک دامنی دا دی دی دی دی حکومت حکومت خلاف دغنگ خلافت بتاثمت پورا کرے وہ دعوت کر سوالات بیاضی صورت بند دی صورت کے چکم عمل لے اگر عمل صحابہ پیش کرے اخلافت جاری ہے سے خلافت اور حدیث کے راجی صحیح حدیث کے دو لفظ و لفاؤ بورے خلاف جاری رہا. صحیح حدیث دو لفظ لفاؤ ہے اگر سلو فلفاو حدیث سے راج رئیس عربی ہوئی برائے سورہ حجرات کے جی, جی صرف سلو خلفا ہے آپ کو مشہور دی وہ خلافت سلوروں کے نئے چہ خلافت ملکیت تک خلافت ختم سے شو ملوکیت شور و شاید بان پوائیں تا کتاب خلفا پاس بان کا حدیث ضعیف ہے صحیح حدیث دارے کے دو لوگ خلفا دی اور خبر نے دا علامی سنگا علام سے صحیح عدیث غلط حدیث پہ جننا اللہ استخلاف صاحب کرے تعزیم لے اور کرے تر تعین لے اور کرے پورا شیلہ خود اوقام کردین اظہار دینن در زمانے خلافت کے دین اسلام غالب سے تمام کفار والا بڑا لگ بدل بو کی دا پستن مکی ارے امن مانس پر تمام اسلامی ملکوں کے یو خلاف یو تمکین سے یو امن سے بالکل واد پورا کرو خصوصی شردامو زماں بندگی بخاست نب شرما سر سو بند شردا دل وے فکر فکر کر کی دمو دباؤ را گئے روشول چکل شرک را ختم, تمکین ختم،, خو، عمل ختم ہو اگر ایمان فرمائن دا الفاسقون داری سرکسان دامک آئے تو یا بدو ننی خو واد لا تری واقیم پائے بنے مانا نہ پابندی زکاتور کہ رسول پتا وا دلہ پور سر خطم پور کہ گمان کو پائے کسان ہوں چاہے کفر کو موجی جناف اللہ بچ کی دن کی عذاب نظمت کا کہ ان کار شور دفرزی جب کمپا بچ کی زنا کے دیر عذاب نراشی کا حدیث کی راجی جب بکم کے راجی بکمل کی زنا ڈیری پاگمل کے کام لری ممین نے مخلص کرا کہ پری امتیاز راجی دمنا فکنا دیر بر دادی مکھ کے بچا کورون تم داخلے گئے سب سی اجازت تم نے طلب گئی اس پکیل ترمیم کی بازار آتاب عی ایمان والا اجازت تلب کئی داخلے دنوں آ کسان چستا سلاسل مالکان دی چاہے تمران ہوئی آ کسان چلا بلو تدریل سی ساسن لیکن مراحق اجازت دی دی دی والی سلاسم راتن پترے اور کاتو کے ان مخ عام وقل کو تختوں عام سرے بخو ہر وقت کی اجازت ہوا گئی عام سرے استا سمرے خدمت تدن کمرے دن دردی سا یا الن رے لم یبغل قلم مراحق دے نابالغ دی بدرے وقت کے اجازت ہوا ترے وقت دی پارم سرے کم کم مخت منزل سبانہ تار مان کی خلط مشری کا سنبھال کرے کل غسب ضرورتی کل نور پردے سکاری کل پاوا کے سکھ دیتا سو جانے دا دا دا ہے سو جامع واقع قید الامع درے کی جاننا تو سی سیاح دیتا نہیں یہ بربن سنبھلیا بعض ملکوں کے دارواج اور قرآن کی ضرور سیاحتوں چھپائے جانی جانی جانیں اور سلا سورات پھر لگوں دادرے اوقات پر کمرے راضی دن راضی دن مرائے بالخذ اجازت بغاج ہاں نشت پتاسوان پائی بانے گونا پتاسو پتر امر کے پائی بانے دو کے بعد اور کریں داولات کی پابندی ختم کا کے حاجیسو گانو رازی توافین بلوکھی سنگ بچ گئے پکڑی بت سنگ بچ گئے تاجبان ٹوکرا بت سنگ بچ کی اخباروں کی طواف آتا صرف طبیعت نہ مانے اگر مکرو تنظیح ہی ہوئی راضی کا نا مکروی تنظیم سے مسئلہ یقینا مکوئی تنظیم طبیعت میں نہ طبیعت جداش ہے شریعت جداش ہے شریعت, شریعت کے پاک ہو دغا رنگ وضاحت کے اللہ تعالی سراہکام ہو اللہ حکمت الرگام پر اگر سلام و تعالف دے کل سے عورت الکان ساسو بلوکتا فلسطی دی اجازت ہر وقت کی اجازت و تاکانوں سے کے بالغان کم نے امکلاتن پائے بالغان داخل دی چکل داخلی دا کی میں اجازت پخاری دارنگ وزاد کے اللہ تعال و فلوں اللہ حکمت مدو گو رہا نکاح مکھ کے زنانا بس جینت نخارک وہ سوئی بڈے گانے خزے قواعد گانے سے ناس تام لا ارجن نکانے تصے بڈے جمے دے دے نکاح نش کرے اس بالکل بولے طاقت دکاح ختم ہوئی نیسا نے جامع مانے پرونی سیاب نے مراد دی بوڈا خزا کو پس رہی نو خیر دے شر دارے کار کر کا ان کی ڈول پل ہوں خبر سے اظہار المحاسن دا دا ٹھیک دا پڑونے نہ لیکن داوسن استر گا نا کہاں نکری لگولی اب جب بار گردی نہ غیر متبرجاتی نا پھر متبر نہ خیرون لو کدا بوڑھائے گانے دان بچ کی دوتل نہ دے پر دے نا خوار سے بوڑھایا پذرو نہیں چاہیے خیرون دا ڈام اللہ آپ سوی بار سب ہے